صلی اللہ محمد البادشہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی ترام سے واٹس ایپ گروپس اور فارن کو سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت شریف صوبین سے درد نمبر ایک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 آہستہ آہستہ اس کو اس کے اصل مقام تک جتنی قوت استداعت اس موجود کے اندر ہے اس کو بالفیل ظاہر کرنے کو پرورش کہا جاتا ہے اس کو تربیت کہا جاتا ہے وہ اسی اس میں رب کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کسی اس, اس میں رب کے ذریعے سے کائنات کے ہر شے کے اندر جو استداعت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو قوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے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 تو اس میں رب جو ہے مستغاز ہے یعنی جس سے فریاد کرے جس سے فریاد کی درخواست کرے خود ضمیر آخر میں مستغاص اللہ کہ جس کے لیے اللہ سے فرد کی درخواست کیا ہے ہاں جی تو مستغیض فریاد کرنے والا فریاد کی درخواست کرنے والا یہاں خود بندہ مستغیث بھی اور مستغاص اللہ بھی ہے اور اللہ مستقص ہے اللہ کے حضور میں آپ خود فریاد کر رہے ہیں